أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ونفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم یقیناً صدقات صرف اور صرف خرا کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کے لیے اور جن کے دلوں کو مائل کرنا جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو ان کے لیے اور گردنیں چھڑانے میں اور غارمین تاوان بھرنے والوں میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں غذبہ جہاد کرنے والوں میں وابنی سبیل اور مسافروں میں اللہ فریدہ تعالیٰ کی طرف سے ہے واللہ علیم فریدہ خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے النبی غمین جینبی ہوا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں ایزا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک کان ہے یعنی کہ جو بات کہہ دیجیے اردن و خیر وہ تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے باللہ و بالمؤمنین و رحمت منکم دینا اللہ پر یقین رکھتا ہے مبمنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے اور ان کے لیے رحمت ہے جو ایمان لے کے آئے تم میں سے وََََََََ اللہ رسول اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ايزا دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے راضی راضی کریں کریں کا رسول زیادہ ہیں کہ اسے وہ راضی کریں اگر وہ مومن ہیں کیا انہوں نے نہیں جانا کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے فَأَنَّ لَهُ تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدًا اس میں ہمیشہ رہے والا ہے <الْعُزِيم> یہ بہت بڑی رسوائی ہے منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتار جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاؤ انخر جمع یقیناً اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہوتا ہوں اور اگر آپ ان سے پوچھیں پوچھے تو البتہ وہ ضرور کہیں گے انقلاب کی ہم تو صرف کھیل کود کر رہے تھے کہ کہ اللہ کے ساتھ و آیاتی اور اس کی آیات کے ساتھ و رسولی ہی اور رسول عز بہانے پیش نہ کرو قد کفر تم باجا ایوانی کم تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو ان ناخوم پاس کم اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے بِأَنَّهُمْ كَانُ اس وجہ سے کہ وہ یقینا مجرم تھے المنافقون یعنی کہ اگر کسی کو معاف بھی کر دیں تو کسی نہ کسی کو سزا بھی دیں گے اللہ جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے سزا دے دے کام انہوں نے غلط کیا ابھی اللہ کے اختیار میں ہے ہاں جو مذاق اڑانے والے اللہ اور اس کے رسول کا اور منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے سے ہیں یک مرون ہو نہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں نسل اللہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا فناسیہم تو اللہ نے انہیں بھلا دیا ان المنافقین ہم الفاسقون یقینا منافقی نافرمان ہیں وعلی اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے اس نے ہمیشہ رہنے والے ہو ہم وہی ان کو کافی ہے اللَّهُ اور, اللہ ان پر لعنت کی عذابٌ مقیم اور ان پر ہمیشہ رہنے والا قائم رہنے والا عذاب ہے کلین قبل کم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے اشد و اشدا وہ تم سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے اور زیادہ تھے مال اور اولاد کے اعتبار سے بخلاقهم بخلاقكم من قبلكم بخلاقهم تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے, سے پہلے تھے اور تم نے فضول باتیں کی اولائک ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پہلے باتیں کی اولائک حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے ضائع ہو گئے واولائک هم الخاسرون اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں المی اتیکم نب ا المی اتيهم نبو الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين اولالمؤتفقات کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے نو، آد، دمود، ابراہیم، مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی اتت عمر ناتھ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل واضح نشانیاں لے کے آئے فما کان اللہ علیما تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے وَالْمُؤْمِنَاتُ اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یا مرون بل محرو کی وین یہ نیکی کا حکم دیتے اور سے بنا کرتے ہیں اللَّهَ اور یہ نماز قائم کرتے زکات ادا کرتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا عزیزیم یقینا اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے وعد اللہ, المؤمنين والمؤمنات من تحت فی فی عدن. اللہ نے مومن مرد ومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور پاقیدہ مسکن ہوں گے جنت عدن میں من اکبر اور اللہ تعالی کی جو رضابندی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے جنت اظن کی والی جنت ذان العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے جاہد وغلوب عليهم. اے کفار اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور, اور ان کا ٹکانا جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ علیما کالو وہ اپنی بات پر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں ولقد کالو کلی القفر حالانکہ انہوں نے کفریا بات کہی ہے وہ کفر اسلامی اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے بِمَعْلَمْ اور ایک چیز کا انہوں نے ارادہ کیا جو انہوں نے پائی نہیں ہے قَمُوا إِلَّا أَنْ اللَّهُ مِنْ فَغْلِهِ اور وہ صرف اسی چیز کا انتقام لیتے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے فَإن لهم تو اگر وہ, اور اگر وہ پھر گئے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا الارض من ولا نصیر اور ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا اللَّهَ لَإِنْ مِنْ وعدہ دے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوں میں سے ہو جائیں گے بخیر تو جب ان کو اس نے اپنے فضل سے دیا تو اس نے, نے کنجوسی کیراز <مُعْدُون> کرتے ہوئے فلمّا آتا من فوله تو جب اللہ نے ان کو اپنے کنجوسی کی طلب اور انہوں وہ مو موڑ گئے وهم اس حال میں کے وہ بے رخی کرنے والے نفاقا قلوبهم الى بما اخلص ما وعدوه <تصفح> یہ ابن جمیل مراد ہے <تصفح> <تصفح> تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا فضل کے ساتھ اللہ نے ان کو دیا کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم فردہ کریں گے اللہ نے مال دے دیا تو پھر باقی لوگ ہی تو اس پر کنجوسی کرنے لگے وہ طور اور وہ منہ موڑنے لگے وہ مرون بے رخی کرتے ہوئے نفاقًا اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اللَّهَ مَا بِمَا <يَخْرِبُونَ> تو اللہ تعالی کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قیامت تک نفاق رکھ دیا جن وہ اس سے ملے اس دن تک ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا کہ یقینا اللہ تعالی ان کی باتوں کو جانتا ہے اور کو خوب جاننے والا ہے اللہ یلمی من صدقات <سلام> وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں جو خوش دلی سے صداقات میں حصہ لینے والے ہیں ان پر مومنوں میں سے جو لوگ خوش دلی سے نفلی صدقہ کرنے والے ہیں ان پر جو لوگ الزام دیتے ہیں اور ان لوگوں پر الزام دیتے ہیں جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے فیصف خارونا تو وہ ان پر کا مذاق اڑاتے ہیں سخیر اللہ من اللہ نے بھی ان سے مذاق کیا ہے تستغفر استغفر سبحین فلن اللہ آپ ان سے بخشش ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا فارب یہ وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور کے کے اللہ تعالیٰ قوم کو ہدایت نہیں دیتا فَرِحَ منافقین کے بارے میں نہیں وہ واقعہ اس کے بعد ہوا ہے عبد اللہ بن عبئی کا واقعہ بعد میں ہوا ہے یہ آیت پہلے اتری ہے یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے منع کیا تو آپ کے سن میں مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ بس اس طرح کروں چاہے نہ کروں تو اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ ستر برتبہ سے زیادہ بخش مانگنے سے جن کی بخش ہو جائے تو بعد میں پھر بالکل منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیچھے بیٹھے رہنے والے اپنے بیٹھنے پر خوش ہیں اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا ہے اور انہوں نے کہا لا فی الحر گرمی میں نہ نکلو. پھل دیجئے نار جہنم, آشد جہنم کی گرمی جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے لوکانو کاس کے وہ سمجھ لیں پلیدی را پس وہ بہت کم ہنسے ہیں اور زیادہ ہیں یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے اللہ تو اللہ تجھ کو ان میں سے ایک گروہ کی طرف لوٹا دے یعنی غذر تبوک سے واپس اور وہ آپ سے پھر اجازت طلب کریں جہاد پر نکلنے کی فقول پسندی لن پخروج وباد تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو ورن تو اور میرے ساتھ ہرگز دشمن کے خلاف نہ لڑو انہ تم پہلی مرتبہ ہی بیٹھنے پر راضی ہو گئے تھے فقعدو تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ولا تو سلید من آبادا اور میں سے کوئی اگر فوت ہو گیا تو ان پر تو جراضہ نہ پڑھا ولا تو کم اعلی اور اس کی خبر پر کھڑا نہ ہو ان کا فرب اللہ انہوں نے اللہ اور اولاد کے کے اور آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں انوری عجیب دنیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے انفسم وہ ہوں کافرون اور چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہوں ادا سورتن بل وجہ اور جب کوئی سورت ناول ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو استام تو ان میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجیے ہم جہاد پر نہ جائیں پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں کہتے ہیں ذر نہ ہمیں چھوڑیے وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں عورتوں کا کام ہے گھروں میں بیٹھے رہنا مردوں کا کام ہے کے لیے جانا تو تمہ بھی دنوں پر موہر مہر لگا دی گئی فہم لائف تو وہ نہیں سمجھتے لاکن رسول لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا وہ اولا اور انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں وہ هم الفل اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں اعد اللہ لهم جنات من تجری من اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے <وَرَسُولَهًا> دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا فَيُسِيبُ الَّذِينَ مِنْ عذابٌ کو رحیم نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے نہ بیماروں پر اور نہ لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں اور نیکی کرنے والوں پر اعتراض کرنے کا کوئی راستہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے وَلَا عَلَى فون اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو انہیں سواری دے تو, تو انہیں کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں تو اس حال میں واپس ہوئے بہ رہی تھیں اس غم کی وجہ سے کہ وہ مال نہیں پاتے جسے وہ خرچ کرے انبیرونا یقیناً اعتراض کا راستہ تو ان لوگوں پر ہے صرف اور صرف ان لوگوں پر ہے جو تجھے اجازت مانتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں غنی ہیں اور ابو بھی قوالف وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں وہ صابا اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بس وہ نہیں جانتے یا تدیرون وہ تمہارے سامنے ادھر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے لا ادھر بہانے پیش نہ کرو لکم، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے تمہاری بات نہیں مانیں گے اقبار اللہ, اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی ہیں رسول اور, اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا الى پھر تم ظاہر اور بات کو جاننے والے یعنی اللہ کی طرف کے بارے میں جو تم کرتے تھے تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تم جب تم ان کی طرف لوٹو گے تم ان سے توجہ ہٹا لو فاردم تو ان سے بے توجہ ہی کرو توجہ گندے ہیں یقیناً یہ گندے ہیں جہنم اور ان کا ٹکانا جہنم ہے, بما کام یہ اس کے بدلے ہے جو وہ کماتے رہے فون تر وہ تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم سے راضی ہو جاؤن ترب تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤن تو یقین اللہ تعالیٰ قوم پر راضی نہیں ہوتا الاعراب اشد واجدر اللہ انزل بدوی دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اور ان بدلیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کچھ, کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں بری گرد زمانے کی بری گردش انہیں پر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور آراب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور جس چیز کو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ خبردار اللہ قربت الحم یقین وہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے سید اللہ فی الحمتی عن قریب اللہ کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا انہ غفور رحیم یقین اللہ تعالیٰ بخشن، خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے